الله ببارك وتعالى في القرآن المجيب والقرآن الحميد أعوذ بالله التبيه العليم من الشيطان الرجيم منهم جيه ونفه ونفه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرتبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضوناكم بأسواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشعروا بآيات الله ثمنا طليلاً فاصطدوا عن سبيلهم انهم صاهم ما كانوا يعملون لا يرغبوا في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتزون فان تابوا وقاموا صلاتا وتاءوا الزكاه فذلك ما يتقوا في الدين ولكن كثير من آيات وَإِذْ نَقَضْتُمْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَبَايَعْتُمْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ظَهَرَ مِنْكُمْ غِلٌّ فَأَغْلَقْتُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آلاَ تَطَاوِلُونَ قَوْمًا نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ عَلِمُونَ أَفَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم ويمسركم عليهم ويجفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حذبتم أن تتراكوا ولما يعدم الله الذين ذاهبوا منكم ولم يستخدوا من دون الله ولا رسوله ولا واہ قب نما سہالو اللہ خانہ صاحب ہیں اسلام میں انتہائی سہولت آسانی اور نرمی رکھی اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و قوانین کا پابند بنا دیا ہے وہ شکرے سے مہار نہیں کہ اپنی من مانی کرتے تھے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اپنے پیسے اپنی دل کی خواہش اپنی چاہت کے مطابق کریں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا نہیں چھوڑا بلکہ مسلم عربی زبان میں اس اون کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں سما دی جائے اور پھر اس کا مالک اس کو جہاں چاہے لے جائے جہاں کھڑا کرے رک جائے جہاں بٹھائے بیٹھ جائے جب اس کو اٹھ کر چلنے کا کہے تو وہ چل دے ایسے مفتی اور پروا پردار اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے کلما پڑھ کے توہیل اور حالت کا انترار کرنے والوں تو شہید اور اسادت کی گواہی دینے والوں کو بھی مسلم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ کرمہ پر دینے کے اور دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اپنے تمام تر معاملات اللہ رب العالمین کے اللہ تعالی کی نادرگردہ غری کے اور شریعت انتظامیہ کے سپرد کر دیتے ان کی مرضی ان کے بالغ و خالف کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے علاح العالمین کے احتاہا پہ عمل پیدا ہوتے ہیں جہاں اللہ اب عالمین انہیں خاموشی اختیار کرنے کا کہیں وہاں پر چپ ہو جاتے ہیں جہاں بولنے کا پہنے وہاں بولتے ہیں جہاں غصہ ظاہر کرنے کا حکم دیں وہاں پہ اپنا غصہ دکھاتے ہیں اور جہاں پہ اجازت نہ ملے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جاغت دعوت اسلام اس کے پھیلاؤ کے لیے وہ اللہ حقور اعلیٰ دین کی کے حکامات کے پابند ہیں اسلام کے ضلعے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ سبحانہ اب تعلی نے مسلمانوں کو طریقہ کار دیا ہے دلوں کی اصلاح کا کہ وہ لوگوں کے احوال کی اصلاح کریں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کریں اور انہیں اسلام کی طرف اپنے عمل سے اپنے کردار سے اللہ عبد ال کے احکامات سنا کر نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاریک بتا کر قائل کرے اور جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرے ہلکا بغوش اسلام ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنبھل جائے گی اور معرت بھی سنبھل جائے گی اور جو اپنے دل کی خوشی سے اسلام قبول نہ کرے اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے اللہ رب فرماتے ہیں لا کی ہی کواہ دین دین میں کوئی زبردستی نہیں کوئی جبر نہیں زور نہیں ہے کہ آپ تلوار پہنچتے اور کہیں پر سلمانے کو کہیں گرا بناتا ہوں یہ کام ہے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا لا کرا حاصل سے بادہ ہو چکی ہے اللہ تعالی نے اسلام اور عمر کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا ہے جدا کر دیا ہے سب کی ویم اس کا وہ لوگ سمین آئے اور جو آدمی تعبوت کا افر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایسے بدبو کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے تعبت کا انکار تعبط کا افراد تعہوب کہتے ہیں ہر اس ہستی کو وہ انسان ہو یا جین ہو کوئی بھی مخلوق ہو جو اپنے آپ کو خدائی کفاعت کا آمر سمجھے اللہ کے برابر سمجھے اللہ سے اعلیٰ اور فکر قرار دے اپنے آپ کو اپنے آپ کو الہی سفاف کا حامل سمجھے وہ سفار جو علاح العالین کے ساتھ ساتھ ہیں ان کا داغا کریں مطلب غیر کا حلق یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے کفاف کسی کو یا پھر وہ آدمی جسے لوگ الہی سفاف کا حامل قرار دیں اور وہ اس پر رانی منانا کرے یہ تعبص ہوتا ہے کہ رام نے کہا تھا کھانا راہو کو بدلا میں تمہارا رکھنے والا ہوں سب سے بڑا راہ یہ تعبص ہے تیسرا علیہ سلاق السلام کو ع اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پلّہ اور برابر قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں اس بات کا بھی ذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا نا سی انوری وی یا علاحی آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا دو وہ انکار کریں گے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا اگر میں نے کہا آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم نے تو انہیں اللہ کا ٹہلا شریف کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا لوگوں نے عیسی علیہ السلام سلاد سلام کی شان میں مبالبہ کرتے ہوئے انہیں اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو الہ بنا لیا لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئی اور سمجھ ہے نا تعب وہ ہے جو اپنے آپ کو الہی سفار کا حامل کرا دے یا جسے لوگ الح بنائیں یا اللہ سفار کا عامل قرار دیں اور وہ اس پر راضی ہو سرحد راضی نہیں تھے بلکہ وہ بنا کر نبیت کریم شیسلم شروع نہیں میری शान میں ایسا مبالغہ نہ کرو جس طرح کے عیسائیوں نے عیسا میں مریم کی شان میں مبالغہ کر دیا تھا اگر کسی بھی دیڑھ آدمی کو کوئی نبی ہو یا اللہ کا مقرب بندہ ہو کوئی بلی ہو لوگ اس کو معمول بنا لیں جبکہ وہ اس سے رانی نہ ہو اپنی زندگی میں اس سے منع کرتا رہا ہو وہ تعبت نہیں بن جائے گا تعبت کون بنے گا کہ جس کو لوگ الہ سمجھیں یا الہی صفات کا حامل فرار دیں اس کے آگے لوگ سہنا کریں جھکیں اور وہ اس پہ رضانندی کا اظہار کرے یہ تعور ہے سرمایا کر نہیں یب فر بن تعوفی وحی حمن بلّہ تو سمتا کا نیکی پالن سامان اور بلی عدائف اور حمراہی دونوں بازیں ہو چکی ہیں تو جو تعوق کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے جس کو ٹوٹنا نہیں ہے یعنی وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو اسلام نے جبرن زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی باقی پہنچنے تو اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جبر کا زبردستی کا سہارا لیتی ہیں لیکن اسلام اتنا نرم کہ اس نے کبھی زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جان دیں اگر کبھی مسلمانوں کو لڑنا پڑ نہیں جائے پھر مسلمانوں کا کردار کیا ہے عورتوں کو لڑنا بچے نابالغ انہیں بھی قتل نہیں کرنا بڑھے معمبر لوگ جو لڑائی کے قابل ہی نہیں انہیں بھی قتل نہیں کرنا بڑھ نوجوان جو لڑائی کے قابل ہیں لیکن ہتھیار گرا دیتے ہیں کردھر آ جاتے ہیں انہیں بھی قتل نہیں کرنا یعنی مسلمانوں کی لڑائی وہ بھی انتہائی قرآن یہ اسلام کا انداز اور طریقہ کار اور مسلمان لڑتا کا ہے جب مسلمان کو اس کے اسلام کی ذات کے راستے میں رکاوٹ نہ آئے گی خاور رکاوٹ کامڑوں کے ظلم و شم کی وجہ سے ہو کافر مسلمانوں کو زلیل کر رہے ہوں تنگ کر رہے ہوں ان پر ظلم و ستم جبر و تشدد کرتے ہوں اسلام پر عمل پیدا نہ ہونے دیتے ہوں ایسی صورت میں کافروں کے خلاف رہے یا کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے آزادی نہ کی معاہدہ توڑ دیا بھی مسلمان کافروں کے خلاف لڑیں گے یا کافر مسلمانوں کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں ان سے اس علاقے کا قبضہ چھڑوانے کے لیے مسلمان لڑیں گے جہاد کریں گے یا کافر پہل کرتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ اپنا دفاع کریں گے اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑیں یعنی یہ چند بنیادی امور ہیں جن کی بنا پر مسلمان میدانیں جانتے اترتا ہے ورنہ جنگ و جاج سے لڑائی جھگڑے سے مسلمان کو ہمیشہ دور رہنے کا کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فاح لِقَاءَ آجی دشمن سے ملاقات یعنی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو یہ خواہش نہ کرو کہ جنگ ہو اللہ سے جنگ نہ بلکہ اللہ تعالی کی کرو ہاں فَإن اگر جان ہو جائے مسلمانوں کو لڑنا پڑ ہی جائے راسلوں کی کسی حرکت کی وجہ سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا پھر ڈس جانا ہے اور ثابت سابت نہیں دکھانی یعنی ابتدا لڑائی جگڑے گی مسلمانوں کی طرف سے نہیں کوئی نہ کوئی سبب کوئی وجہ بنے گی تو پھر مسلمان کافر کے خلاف لڑے گا اور لڑائی کے دوران بھی اپنا غصہ نہیں نکالنا بلکہ شریعت کے اکامان کو مشلوز رکھنا ہے نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا عجیب واقعہ پیش جنگ جاری ہے لڑائی ہو رہی ہے ایک کافر نے ایک مسلمان پر حملہ کیا بڑی مشکل سے مسلمان مرتے مرتے بچا لیکن بچ گیا پھر آخر اس کا دور چلا اور وہ کافر پر املہ ہو گیا کافر نے الہ دارا اللہ پڑھ پڑھا لیکن اس کو چونکہ غصہ کا یہ تو ابھی مجھے قتل کرنے لگا کا آپ پر بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا قتل کر دیا نبیت کریم قبل بات علیہ وسلم کو قطر پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا وہ لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میری جان کا دشمن تھا مجھے مارنے لگا تھا پر اللہ نے مجھے بچا لیا اور جب میرا داؤ چلا اس نے بجنے کے لیے کلمہ پڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ ہوں کیا تو نے اس کے دل کو جیت کے دیکھا تھا کہ اس نے تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یعنی میدان جنگ کے اندر بھی جہاز کے دوران کافر مدد مقابل ہے وہ بیو مسلمانوں کا کافر ہے میدان میں قتل کر چکا ہے لیکن اگر وہ میدان میں بھی کلمہ پڑھ لے مسلمان کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ کرے ایسا نرم اور پرامن دین اللہ عالمی نے ہمیں لیا لیکن اگر کفار کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو یا کفار مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتارائیں مسلمانوں کے ساتھ دیے گئے معاہدات کو توڑ دیں تو پھر اللہ سبحانہ خیالہ ہوا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حصل مقبول اپنا لکھا کریں اور کافروں کو قتل کریں میدان جہاد میں اتریں اور اسلام کو سرد سر رد کریں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مشرقی نہ رسول کے ساتھ مشرقوں کا وعدہ کبھی برا نہیں ہوتا مشرق اپنے وعدے کے کچے ہوتے جو اللہ دکھانا کے ساتھ شرد جیسا بڑا منا کر دیتا ہے وعدے کی خلاف نہیں کرنا اس کے لیے معمولی کام ہاں صبح کے موقع پر بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے وعدے پر پکے رہے تو تم بھی وعدے پر پکے رہو اللہ متفعی یقیناً اللہ پر پرہیز گاروں کو پسند کرتا ہے یعنی اگر مسلم کبھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر دیں تو مسلمانوں کا ملازم ہے اس کی پاسداری کرنا وعدہ توڑنے میں اردو پیمان توڑنے میں مسلمان پہل نہیں کرے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے تمہارے خلاف لائر والا رنگا تو وہ تمہارے والے ہیں نہ کسی امد و پیمان کا وہ خیال رکھتے وہ بڑا کچھ بھول جاتے ہیں مسلمانوں کی مخالفت میں جو دونوں خواہی سے وہ اپنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں تمہیں زبانی کلامی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے دل سے انکار ہی ہیں ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں یعنی جو باتیں وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے مسلمانوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک باتیں اور دوستی کی پنگے چڑھانے کے نعرے لگاتے اللہ پہ نا تمام قبیلہ اور آیا کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت خریدی ہے اور اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں مسلمانوں کو ان کی عبادات سے منع کرتے ہیں ان کا میاون جو یہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے لائق نبی امن علم والی امن کے بارے میں کسی عہد و پیمان کا یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے وہ رائے کا اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں فن سا وہ آتا اگر یہ مشرق سے اور نماز قائم کریں وہ آتا استکا اور زکات ادا کریں یہ تین اسلام کے بنیادی کام ہیں فان صدی کے تمہارے دینی آئی یعنی سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تین کام کرنے ہوں گے تو بجوری طالب کی دوالی دیں شرط سے بعد آ جائیں نماز قائم کریں اور زکاط ادا کریں فرق مقوفی دین جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے وہ سبھارا دینی بھائی اور جو ان تین کاموں میں سے ایک ہی نری کا فرض نہیں ہے وہ دینی بھائی نہیں اس کے ساتھ دینی حقوت دینی رشتہ نہیں ہوگا نیا کے قوم یا ہم جاننے والے اور نشانیوں کو کھور کھور کر بیان کرتے ہیں اور اگر یہ اپنے بے توڑ دیں اور مسلمانوں کے دین پر تنازع نہیں کریں نقطہ چینی کریں تو پھر کافروں کے اماموں سے لڑو کمر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے خلاف لڑو انہم لا ایمانا ہوں ان کا معاہدہ ان کی قسمیں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں لا اللہ ہمی کا رن تاکہ یہ شرارتوں سے باہر آیا جائے یعنی اگر کافر معاہدہ توڑتا ہے تو پھر مسلمانوں کو کافروں کے بنا لڑنے کی اجازت ہے اور پھر اس کے بعد یہ جتنے مذاکرات کریں اور مذاکرات کی چھیکیں مانگیں پھر ان کی بات کا اعتبار نہیں کرنا اتنا لا ایمان علا ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کی کسی پسند کا کوئی اعتبار نہیں ہے لا ہوں یونتا ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ بعض آ جائیں رک جائیں اپنی عادتوں سے ادا تو فاتے ہونا قوما نقا تئی مانا مرو تمہیں کیا ہے کہ تم اس قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں معاہدات توڑے ہیں اور رسول کو نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ تم اور والا اور انہوں نے پہل کی ہے اتک کیا تم ان سے ڈرتے ہو سب لاہو انتو ہو اللہ تعالیٰ زیادہ اخبار ہے کہ تم اس سے ڈرو انکل تم مہم اگر تم مؤمن ہو جب کافر معاہدہ توڑ دیں لڑائی میں پہل کریں تو پھر مسلمانوں کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں پھر مسلمان ان کے خلاف لڑے گا تاکہ روح ان کے خلاف لڑو یو اللہ عید اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں آغاز دے گا وہ یونی اور ان کو رسوا کرے گا وہ سر اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا یش کی فضور میں اور دلوں کے اندر جو بید و بدد ہے مسلمانوں کے خلاف وہ سارے کا سارا اللہ ختم کر دے گا یشو اللہ شاہ اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا وہ اللہ علیم اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے ارے فرمایا ہر تم جب کافر پہن کر چکے ماہد کو توڑیں تو پھر تم پیچھے بیٹھے رہو جہاد کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرو اخر تم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان سوتھرا کو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تمہیں آزمائشیں مصیبتیں نہیں آئیں گی تم جہاد یوں ہی جتنی ادارے حالانکہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ تم اس سے جہاد کرنے والے کون ہیں ولند یا بلیجا اور کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کے رسول اور اہم ایمان کے دماغ اور کسی کو اپنا دل دوست نہیں بناتے بما قبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باپو دیوا دیتے آج کل موجودہ حالات آپ میڈیا سے بڑے پاس پر لوگ ہیں اب تو ہر بندے کی جیب میں میڈیا انڈیا کی طرف سے جنگ کی دھمکیاں اور ان کا بارڈروں پر اپنا ایمونیشن اسلحہ ہونا باروس اور اپنی جنگی دیا اور ٹینک اور گاڑیاں بارڈر پر لے آنا اور مزائل کی تنقید یہ سارے معاملات ہم سب کے علم میں ہیں کہ وہ اس وقت لڑائی کے لیے جنگ کے لیے پاس ہو رہا ہے ان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ ہے جنگ بندی کا اللہ فشانہ نے گسل معاملوں کو شبق دیا ہے وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے معاہدہ توڑنے میں پہل نہیں کریں گے لیکن اگر کافروں کی طرف سے مشرقوں کی طرف سے معاہدہ توڑا جاتا ہے تو پھر یہ چپ کر کے بیٹھے نہیں رہیں گے بہت بڑا روکاؤں والا نمر پہل وہ کریں جنگ کا آغاز وہ کریں پھر مسلمان ان کی عددی اکثریت سے تعداد میں وہ ہم سے تین چار گنا زیادہ فوج رکھتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہے ان کے اسلحات ان کی جدید تیاریاں وغیرہ وغیرہ کسی چیز سے نہیں ڈریں اللہ تو ان تک اللہ تعالیٰ زیادہ آزاد ہے کہ اس سے ڈرا جائے ان حالات میں عام مسلمانوں کے کرنے کے جو کام ہیں دیکھیں جو لڑائی ہے جنگ یہ ہمیشہ ظاہری طور پر ملک کی فوج لڑا کرتی ہے ظاہری طور پر لیکن حقیقت میں جنگ لڑنا پوری قوم کا ملک کے تمام تر اپرادھ کا کام ہوتا ہے فوج کا مراد بلند رکھنا ان کے حوصلوں کو بڑھانا اور ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہاں میدان میں اترنا لڑائی کے میدان میں جانا اس کے لیے مسلمانوں کا جو امیر ہوگا ہاتھے میں وقت ہوگا مسلمانوں کی سپاہ کا فوج کا جو سالار ہے وہ جس کو آگے جانے کی اجازت دے گا وہ آگے جائے سارے سالے ہی نکل پڑیں گے اس کی جنگ کی ایک حکمت عملی ہے کی پالیسی ہے وہ لڑی جاتی ہے جنگی جنون سے نہیں لیکن ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تم نے جتنی اس ہے جتنی طاقت ہے ابر کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی طاقت تیار رکھو امر سے تھوڑا نشانہ بازی نبی غریب شاموات والے سلم فرماتے ہیں الا انواسا اور ونگ اللہ انا اور ون سے تھوڑا نشانے والی نشانہ باری پکا کرو اس وقت تیر اندازی ہوتی تھی آج کل جدید ہیں تو یہ اگر قوت اور طاقت ہے چاہے وہ چھوٹی گلوں سے نشانہ لیا جائے یا مرائلوں کے ذریعے نشانہ لیا جائے جس بندے میں جتنی وسعت ہے جتنی طاقت ہے وہ اس قدر اپنی قوت تیار رکھے رہے تو اِس من رہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی قوج تیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو اس وقت آپ کے طریقے میں جو چیز سب سے زیادہ تھی وہ جنگی ساد و سامان تھا تلواریں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور مسلمان آج کل 20 ہزار کا تیس ہزار کا اینڈرائڈ فون ایپل فون وہ خرید لیں گے لیکن پانچ ہزار کی ایئر گان بھی یہ رکھیں گے چڑیا مارنے کے چلو بڑا لائسنس مطلب پسٹل وغیرہ اس کے لیے لائسنس اور لائسنس کے موجود عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں وہ پاکستان میں ہیں اب ماشاء اللہ ہم نے اچھا کام کیا ہے کہ لائسنس جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیے ہیں اب لائسنس کے بعد اثر والے آدمی کو کوئی زیادہ پریشانی پہلے کی طرح نہیں ہوا کرے گی لیکن تو کوئی لائسنس نہیں ہے اور یہ کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں جسے آپ خرید نہ سکیں چار ہزار سے لے کر اٹھارہ بیس ہزار تک اکت اس رینج میں چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں وہ جیسے کم از کم نشست نشانہ یہ تو اپنا سیدھا کریں یہ آپ کی قوت کے اندر ہے احتجاج کے اندر ہے یہ حکافت محرم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سن فراہیا پانچ جانور خاص انہیں حرم میں بھی فصل دیا جائے حرم میں بھی فصل دیا جائے حرم میں مکہ اور مدینہ کی جو حرم کی حدود ہیں وہاں پہ جانوروں کو مارنا شکار کرنا مانا ہے کانٹے دار درخت کا کانٹا توڑنا بھی منا ہے لیکن سرمایہ پانچ سواس ہیں یوگ دن نہ صرف برفا انہیں ہند اور حرم میں قتل کیا جائے ان میں سے ایک کوا دوسری چین سان بیچو پاگل کتا آپ اے دن لے کے اور کوئی نہیں تو اپنے علاقے میں کبئی مارنا شروع کر دیں سوار کا کام ہے نشانہ بھی پکا ہوگا اور دشمن سے چھپ کر سلپنگ کرنا وہ بھی آپ کو آ جائے گا یہ وہ کام ہے جن کا تعلق ایک مسلمان کی پرو رہا تعلق مل اما جس طرح تم میں ادھر ہے طاقت ہے جو تمہاری احتساب میں ہے ان کے خلاف قوت تیار رکھو اور قوت کیا ہے اور رنشانہ باندھو وزیر علی باقی خیم دوسری چیز گھوڑے اپنے تیار رکھو اس وقت گھوڑا یہ جنگ کی کبائی تھی اور لوگ اس کو بڑی بزنس کے ساتھ تیار کرتے تھے جس کو کہا جاتا تھا اب تنظیل شدہ گھوڑے تو آج کل یہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں جنگ کے دوران یہ ساری استعمال ہوتی ہیں جس قدر بندے کے بس میں ہو وہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کہ جنگ کے دوران کسی بھی مقصد کوئی بھی چیز چلانی پڑ سکتی ہے اچھا تم یہ دو کام کر لو گے اوپر تیار کرو اور سواریاں تیار رکھو تو رہی ہونا بھی اصل بات اس کے نتیجے میں تمہارے دشمن بھی ڈریں گے اور اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے وہ آئی نہ جان سنا ہوں اللہ ہوئی آگاہ اور, اور کچھ ایسے لوگ بھی جو تمہارے دشمن ہیں تمہیں پتا نہیں تم انہیں نہیں جانتے اور واہ ہوئی آگاہ دوں اللہ ہم کو جانتا ہے وہ بھی تمہاری تیاری کی وجہ سے گے آج ہمارے کہتے ہیں چین پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے وہ دوست ہے اپنے مدرس کی حالت کیونکہ اگر پاکستان چین کے ساتھ تعاون بہت بڑا نظر بنا ہوا ہے چائنا وہ ختم ہو جائے گا اس کی پوری معیشت کا انحصار اور اس کی پور و ثقافت کا انحصار وہ پاکستان پہ ہے اگر اتنا ہی وہ مسلمانوں کا یار اور مسلمانوں کا دوست تھا تو جب یہ بدھ مت لوگوں نے پتل و بارت کا بار بار گرم کر رکھا تھا اس وقت یہ چین کے بدھ لوگوں نے کیوں نہیں روکا انہیں یہ فکر یاد ہے جب بات اسلام اور کفر کی آئے گی یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ کے ساتھ کافی ہاں ذاتی مفادات کی خاصیت کم مسلمانوں کے ساتھ وقتی طور پر بھی جاتے جیسے مدینے کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ وقدے کر لیے وہاں پر اللہ کا اگلا ہونا کچھ دیگر ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالی جانتا ہے وہ بھی تمہاری تیاری کی وجہ سے ادارے آلائے جہاد کی وجہ سے جہادی تربیت کی وجہ سے جہادی بشتوں کی وجہ سے وہ بھی ڈریں گے اور یہ جو جہاد ہے یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے حقہ کے منافق منافع جس نے ظاہر کیا ہوا ہے اندر خاتے خاتے ہے منافق دو طرح کے تھے ایک وہ منافق تھے جو متضبضت تھے متضبضت تھے انہیں پر یقین نہیں تھا شک میں تھے پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسلام والے آحال کرتے تھے لیکن دل مطمئن نہیں تھا پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کو توفیق دی واضح ہوتا چلا گیا پکے مسلمان بن گئے دوسرا وہ مناسبوں کا دوسری قسم کے مناسب وہ تھے جو پکے کافی تھے کہتے آمین بلا دی اندیلا اللہ آمانواری نہاری لا ہوں گیا جن ہوں مسلمانوں پر ناد شدہ شریعت پر صبح سویرے ایمان دکھاؤ اور رات کو انکار کر دو پھر داخل ہو جاؤ جب ایسا ہوگا تو پھر جو پکے مسلمان ہیں وہ بھی شرط کا شکار ہیں نئے نئے مسلمان کو سوچا جی دیکھو یہ مسلمان ہوا تھا اگر کچھ دیر کے ہی واپس آیا نا یہ بہت اقدام کا ایک طریقہ ہے یہی انہوں نے اختیار نہیں کیا ایسے منافق بھی یہ ہاتھ سے پیچھے نہیں رہتے عبد اللہ ابن منافع وعیش اور منافع وہ غزلے میں گیا تھا نبی کریم وسلم کے ساتھ اسے واپسی آتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی لگانا اگر ہم مدینے میں واپس چلے آئے تو عزت والے عزت والوں کو نکھال دیں غزلے میں ہی نے یہ بات کہی تھی یعنی وہ جہاد پہ بھی جاتے تھے ہاں تو بھوکھ کا سفر بڑا لمبا تھا اور پر مشقت سفر تھا اس لیے وہ نہیں آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و نرقانہ مشبتا اگر سفر تریف کا ہوتا سامان تھوڑا بہت لے کے جانا پڑتا مشقت نہ ہوتی تو یہ آپ کے ساتھ ضرور آتے مناسب لیکن منافق پیچھے کیوں رہے سدن کی مشقت کی وجہ سے تو منافق بھی جہاز سے پیچھے دور پر جب پیچھے رہے تو انہوں نے ادھر تیلے بہانے کئی پیش کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلنگ کے باوجود درگر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماشا ولب یا کسی نقصہ ماسا شر کا نفاق جو آدمی نہ جہاد کرے اور نہ ہی جہاد کی خواہش اور آرزو اس کے دل میں پیدا ہو نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ کیا اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی ماں کا شردا تیناف وہ نفاق کے ایک شعبے پر مارا یہاں سے منافق ہو گیا آج بھی کہ منافق ہو جاتا ہے مناسب کی ایک رمت اس کے اندر پائی گئی اور جہاز کا ارادہ اللہ فرماتے ہیں لو مارا دروجہ اگر ان لوگوں کا جہاز پر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کی تیاری کر دیں تو اردے آنا جہاز جہاز کی تربیت اور تیاری یہ ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے اس کی مصحب اس کی طاقت کے مطابق جس پر کا فرض چڑھتا ہے اتنی وہ کافروں کے خلاف اپنی قوت بنائے فزیکلی طور پر فٹ ہو اپنے جسم کو مضبوط کرے اپنے بازوؤں کو مضبوط کرے اپنے نشانے پکے کرے جہاد میں جنگ میں جو ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے دوسرا کام ان حالات میں مسلمانوں کے کرنے کا وہ ہے اللہ رب العالمین سے اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور سربرندی کے لیے دعا کرنا میدانوں میں اترنا لڑنا جہاد کرنا جنگ میں کافلوں کا مقابلہ کرنا خصوصاً اس جدید دور کے اندر یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے لیکن دعا کرنا یہ ہر آدمی کے وقت میں ہے مسلمانوں کے کے لیے فرس کے لیے و کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافروں کو کافی و رسوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی ادا کرے مسلمانوں کو سر بلند کرے اگر کافروں کے خلاف گرائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر کو دیر کو نابود کر دے اور جو ہماری ایک عرصۂ دراز سے خواہش ہے انیس سو سینتالیس سے پہلے تھی کہ مسلمان پورے بڑے سبیر پہ حکومت کرنے والے تھے انگریز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے مسلمانوں کو چھوٹا سا کپڑا دے کے باقی سارا اپنے دون شریک بھائی ہندو بڑی کو دے گیا وہ سارے کا سارا ہمارا ہے اور ہم نے اسے حاصل کرنا ہے اگر لڑائی ہو جائے تو پھر اللہ کے سابق قدمی کی دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارا کی جنگ کے نتیجے میں سارا ہندوستان واپس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے سے ورنہ توفیق پہلے ہی لبکر تو نہیں